بھائی. میرے بارے میں میں تو آ... یعنی یہ سمجھ لیں کتاب علم ہوں درس نظامی پڑھا ہوں آ... دورہ حدیث کی ہے اور آ... کچھ چاندے کتابوں کے ترجمے کیے ہیں یا چاندے کتابیں لکھی ہیں بس یہ ہی میرا ہے اس سے زیادہ میں بہت بڑا محقق یا بہت بڑا کو عالم یا عامل نہیں ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال کا جواب آتا ہو تو دے دیتا ہوں نہ آتا ہو تو معذرت کر لیا کرتا ہوں تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قاصر کا لغی معنی تو ہے منکر انکار کرنے والا تو جو اللہ جل کریم کی ذات و شفات کو نہیں مانتا جو اللہ کی کتابوں کو کے نظور کو نہیں مانتا جو جنت اور یا پیر کو نہیں مانتا کے فرشتوں کو نہیں مانتا مر کر اٹھنا یعنی قیامت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے جو رب کے سوا کسی کو پوچھتا ہے وہ مشرق ہے تو چونکہ وہ جو علماء نے بیان کیا کہ مومن کب ہوگا آمن تو بہ ملائے ہی تہى و قطب ہی و, و رسو لی تو یہ کتابوں کو ماننا رسولوں کو ماننا والقدر خیر ہی و ہی اچھی تقدیر کو ماننا بری تقدیر کو ماننا آ, آ, اور مرنے کے بعد اٹھنے کو ماننا یہ ہے جو ان چیزوں کو مانتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کا آخری رسول اور عظمت والا رسول مانتا ہے اور آپ کی جو شانیں ہیں ان کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا منکر ہے وہ کافر ہے اگر میں کچھ آپ کا سوال سمجھ کے جو جواب دے سکا ہوں تو میری سمجھ میں جو آیا میں نے وہ کیا بھائی کے بھائی